سکے کیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وحمن واہیم شاہی وحیم عن ما يتساءلون عن النبأ إلا قليل لمّا الذي فيه مقتنِفون كلا سيعلمون وما كان سيعلمون صد الباہ علی سورت النبا اس صورت کا نام صورت النبا نبا یہ خبر کو کہتے ہیں خبر کو ربی میں بھی خبر کو خبر کہتے ہیں لیکن یہاں پر نبا کا لفظ آیا خبر کے لیے خبر کے لیے کیا لفظ آ رہا ہے نبا یعنی یہ عام خبر نہیں ہے یہ بہت بڑی خبر ہے عام خبر نہیں ہے بہت بڑی خبر ہے اس سے مراد قیامت کی خبر اس سے مراد کیا ہے قیامت کی خبر جیسے آیت نمبر دو میں آپ دیکھیں گے آنین نب علاوی نبع کے بعد عظیم کا لفظ آ رہا ہے نبع کے بعد عظیم کا دفتہ آ ہے عظیم کہتے ہیں بہت بڑی خبر عظیم سے معلوم ہو رہا ہے بہت بڑی خبر بالکل صورت صورت سال صورت وب العزت نے عائد نمبر سکسٹی سیون میں سکسٹی سیون میں دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا قل هو عظیم معرضون وہاں پہ بھی نب انعیم کا لفظ آیا وہاں پر بھی مراد نبا عظیم سے یہ جو صورت ہم پڑھ رہے ہیں صورت النبا اس کا شان نزول کیا ہے شان نزول کہتے ہیں اس کے اترنے کی وجہ کیا بنے کوئی بھی آیت ہو کوئی بھی صورت ہو اس کے اترنے کی وجہ کیا ہے کیا واقعہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے یہ سورت اتری کیا معاملہ ہوا جس کی وجہ سے یہ سورت اتری تو اس کو شان نزول کہتے ہیں تو اسی طرح سورت النبا اس کا بھی شان اس کا بھی شان نظول ہے اترنے کی وجہ ہے اترنے کی وجہ وجہ یہ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن حکیم کی تفسیر کے ماخذ کیا ہیں ماخذ قرآن حکیم کی تفسیر قرآن حکیم کی دوسری آیات سے تو دوسری آیات سے اس کا شان نزول بھی معلوم ہوتا ہے دوسری عیات سے بھی اس کا شان نزول معلوم ہوتا ہے اس کے شان نزول کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا تذکرہ کیا اور یہ تذکرہ فرمایا کہ اچھے اعمال کریں گے تو جنت ملے گی برے اعمال کریں گے تو جہنم ملے گی اچھے اعمال کریں گے تو جنت ملے گی برے اعمال کریں گے تو جہنم ملے گی تو اس وقت مکہ میں جو مشرقین تھے گفتال تھے ان کو یہ بات بڑی عجیب لگی بڑی عجیب بات لگی کہ قیامت بھی آئے گی اور نیک اعمال کریں گے تو جنت ملے گی برے اعمال کریں گے تو, جہنم ملے گی. تو جب یہ بات عجیب لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھنے لگے مسلمانوں سے بھی پوچھنے لگے اور اسی طرح آپس میں بھی اس کا تذکرہ کرنے لگے کے بارے میں جنت کے بارے میں چہنم کے بارے میں مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بارے میں یہ سارے سارے سوالات کرنے لگے یہ اس کے اترنے کی وجہ ہے کہ کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں تو ہم قرآن حکیم کی دوسری آیات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے جس طرح قرآن حکیم میں آتا ہے الْوَعْدُ إِن كُنتُم <صادقين> یعنی جو آپ وعدہ کر رہے ہیں قیامت آئے گی جنت ملے گا جہنم برے اعمال کریں گے جہنم ہوگا یہ وعدہ سب پورا ہوگا اسی طرح ایک دوسری جگہ اللہ رب الفت فرماتے ہیں وَمَا أَغُنُّ میرا گمان نہیں ہے کہ قیامت آئے گی ایک کافر یہ کہتا تو کوئی یہ کہتا یہ تو پہلے لوگوں کی یہ تو پہلے لوگوں کے ایسے کہانیاں ہیں یہ کوئی سچ وچ نہیں ہے کوئی قیامت نہیں ہے اور پھر دلیل بھی دیتے تھے فران حقیق میں وہ دلیل بھی موجود ہے دیکھیں جب ہماری ہڈیاں ہو سیدھا ہو جائیں گی تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے ہمارا سارا جسم مٹی مٹی ہو جائے گا دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے اور یہاں تک کہتے یہ تو, تو عقل سے بہت دور کی بات ہے کہ انسان مر کر دوبارہ زندہ ہو اس طرح کی بات یہ کپار اور مشرقین کرتے تھے متا حضل واد یہ وعدہ کب پورا ہوگا ما ابا کوئی کہتا میرا گمان نہیں قیامت آئے گی کوئی کہتا یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں کوئی کہتا, تو ہم مٹی میں مل جائیں گے تو دوبارہ کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے hai hata, hai hata, یہ تو آخر میں بھی بات نہیں آتی کہ انسان مر کر دوبارہ زندہ ہو تو اس طرح کی باتیں کرنے لگے تو اس پر یہ سورت اتری سورت النبا. سورت النبا یہ جو آپس میں سوال کرنے لگے قیامت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے صحابہ سے سوال کرنے لگے مسلمانوں سے سوالات کرنے لگے کہ یہ قیامت کب آئے گی تو یہی ذکر کر رہے ہیں کس چیز یہ کافر لوگ کس چیز کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں میم میں ادوام کیا آما ہو اور اس کے بعد علیف کو گرا دیا میم کے بعد جو علیف تھا اس کو گرا دیا کیا بن گیا آما یہ پہلے جب بھی حرف جر آتا ہے, ما سے پہلے جب بھی حرف جر آتا ہے تو ماں استفاہمیا کے علیف کو حذب کر دیتے ہیں یہ ایک اصول اور فائدہ ہے نحو کا تو عام طور پہ چار سے یہ ماں استفامیہ پر داخل ہوا تو یہاں اصل میں کیا ساکن کو میم سے بدلا پھر میم کے بعد میم تو دو میم کا آپس میں ادغام کیا آم اور پھر ماں استفامیہ تھا اور فائدہ آپ نے اصول اور ضابطہ پڑا کہ ما استفامیہ پر جب بھی ہر جرد داخل ہوتا ہے تو اس کے علی کو گرا دیتے ہیں جی یتسا یہ باب تپاول سے باب تفاول سے مظاریہ کا سوا ہے باب تفاول سے جمع مذکر غائب کا سوا ہے تو عام اس کا معنی کیا بنے گا یہ کافر لوگ کس چیز کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں جی آج یہاں تک کافی ہے انشاءاللہ شاء اللہ باقی یہاں تک بات سمجھ میں آ جائے گی آپ ساتھیوں کو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ